عید کے بعد شروع ہوگا تو ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلقات فرمایا کہ اس سے حساب کتاب بالکل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ بڑے ذمہ ہوگا رمضان میں بھی عید کے بعد صحیح ایک مختصر سوقفہ لیں گے کے وقفے کے بعد پوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ نازیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر یہ محمد حسن ریال لاہور سے بول رہا ہوں جناب جی اسف صاحب فرمائیے کیا کہیے گا جی سر یہ جو لوگ پاکستان سے جناب حج کرنے جاتے ہیں سعودی عرب ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی اللہ کے کرم سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھواتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ حج کرتے الحاج لکھواتے ہیں تو ایسا کیوں ہے کیونکہ جو خاد مین ہر مین شریفین کے نام کے ساتھ میں نے مطلب کبھی تفاق نہیں ہوا دیکھا ہو اور دوسری بات یہ ساوری صاحب کے جی جی ایک وہ شیر ہے ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی سنائی جی سنائی یہ غالباً ان کا بیٹا وارسی صاحب کا ہے جی جی مجھے خواب میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے تیرے نام پر مٹاؤ مجھے کیا غرض نشان سے ہے بہت شکریہ ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام محمد عامر بات کر رہا ہوں لاہور سے جی عامر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ فخر اور تکبر میں کیا فرق ہے हुँ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد ہے اس استحکہ ایک گودام ہے اچھا کہ ہم نے ایک بینک کو کرائے پہ دیا ہوا ہے جہاں وہ اسٹیشنری وغیرہ اپنی سٹاک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کئی لوگ ہمیں اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ بینک سے آمدنی یہ سود کا ذریعہ ایک سودی ایک ادارہ ہے بینک اس کی آمدنی لے کر مساجد میں لگانا یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے اس है کے है بارے میں مطلب مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ جی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو کوئی ریٹرن فتوا اس کا مل سکتا ہے اس کے بارے میں بڑی مہربانی ہوگی بتا دیں کہ آپ کو قرآن و سدت کی روشنی میں انشاءاللہ اس کی رہنمائی مفتی صاحب فرمائیں گے نات شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ کشی فرما ہے الحاظ اختر حسین قریشی صاحب حص صاحب سے زندگی اپنا سمجھے کوئی مظفر وارسی کا کلام آپ نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا بہت زبردست خوش کرتا ہوں بسم اللہ مفلس زندگی اپنا جگ मेरा کیوں میرا آسے درو جگمگائے جگم گائے کیوں میرا آس مجزوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اس منسوب ہوں اس کا دیوان اس کا دیوان اس کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے مس سم سرحد سرحدی تک جاؤں گا بے گڑک سرحد کشیر تک جاؤں گے مجھ کو جا دے سفل سربدے حشر تک جاؤں گا دے سڑک مجھ کوئی تو نا سفر گیا مفل سے رے ذہن چشمے بنی رون پڑے جا بنی اس کی چشمے بنی رونقے جا بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا اس کی چشمے بنی رون پی جس کی گھنی وہ سج گیا جب سے مجھ پر ہوا مستفی کا سرم برم برم بن گیا مذہب جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مدرم حرم زندگی پھر رہی بک بکتی ہوئی زندگی پھر بڑا بڑی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گو گھر جیف مل گیا زندگی پھر رہے ہی بڑے بڑے ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر بارک اللہ بارک اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی تسلام بھائی جی کون اٹھ رہا ہے میرا ایک مسئلہ ہے جی جی ایک ایک سوال پوچھا تھا میں نے جی جی اگر میاں بی میں بحث ہو رہی ہوں سے میں نے اس سوال کا جواب معلوم کرنا ہے جی میں بیمس ہو رہی ہوں اور شوہر یعنی کہہ دے جان چھڑانے کے لیے کہ جہاں میری ماں چھوڑ دے بات کو اور بعد میں وہ یہ بھی کہیں کہ میں نے یہ جان بوجھ کے نکالا تو ایسی صورت میں نکالے کوئی ایسا کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی وہی صاحب یہ پوچھا تھا کہ تکبر کے اقسام کے بارے میں کہ مزید وضاحت کر دیں مفتی صاحب نے بہت اچھا بیان فرمایا کہ تکبر کی ایک تو اللہ تعالی کے مقابلے میں تقبر کرنا تو یہ تو کفر ہوتا ہے نبی کے مقابلے میں تقبر کیا جائے اور علماء کے یا عام عوام کے سامنے تکبر کرنا ان کو کم سر سمجھنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ میں آج چاہتا ہوں قطع کلامی ہوگی ایک مختصر سا سبقفہ لے گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں گئے ہیں سہری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال ہے السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی السلام وعلیکم السلام سر میں لاہور سے بول رہا ہوں گوگا جی بھائی گوگا کیسے آپ دعائیں شکر اللہ آپ جی کیا کہیے گا مفتی صاحب سے سلام کا کر رہی تھی بس اور ڈومناد خان ان سے بھی سلام کرنی تھی سلام کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ میں نے اپنے دوست کا تین سو دینا تھا اور اس کا ایکسیڈینٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا تو میں سوچ رہا ہوں اس کے نام کا قرآن پڑھوا کے تو اسے بخش دوں تو اس کا کچھ بتائیں گے چلے ٹھیک ہے بالکل بہت شکریہ کال کرنے کا جی صاحب جی تو یہ آخری قسم ہوتی ہے کہ جس میں تکبر مستحد ہوتا ہے हुँ. یہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ متکبر کے سامنے تکبر سے پیش آؤ تاکہ اس کا تکبر ٹوٹے لیکن یہاں پہ صرف سامنے والے کے تکبر کو توڑنا مقصود ہے خود اظہار تکبر اس انداز سے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھے ایک بھائی نے کہا کہ احساس برتری کا تو آپ نے بتایا احساس کمتری کا کیا معاملہ ہے احساس کمتری اسی وقت پیدا ہوگا جب آدمی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس چھوڑ دے گا اور یہ بھی قابل مذمت ہے احساس کمتری اسی وقت پیدا ہوتا ہے احساس سے برتری بھی احساس کمتری کی ایک شکل نہیں ہے ہاں کہہ سکتے ہیں آپ لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ احساس کمتری اس کی بنیاد بنی ہو یہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان کسی احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے اس احساس کو دبانے کے لیے وہ برطری کا اظہار کرنا شروع کر دیتا جی ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے تو احساس کمتری جو ہے یہ اللہ تعالی کی نعمتوں کے احساس کرنے کی بنا... احساس نہ کرنے کی بنا پر پیدا ہوتی ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو جو بلا مانگے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ان پر تفکر شروع کر دیں صحیح. آنکھیں ہیں خوبصورتی ہیں جس ہے جسم ہے صحت ہے تو ان شاء اللہ کمتری نکل جائے گا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ اپنی ان صلاحیتوں پہ غور کریں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی دوسری کسی کو عطا نہیں فرمائی ان کی امپرومنٹ کی جو کوشش کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ یہ احساس دور ہو جائے گا صحیح یہ کہتے ہیں جو پروفیشنل فقیر ہیں ان کو دینا کیسا ہے ان کو دینا گنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جو بلا ضرورت مانگے گا وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا صحیح تو جب یہ قابل مذمت و حرام ہے تو حرام میں مدد کرنا بھی حرام دوسرا پوچھا کہ ایسے دھتکارنا کیسا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کرنی چاہیے لیکن یہ کہ یہ دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے ضرورت مند بھی ہو تو تھوڑا سا احساس کر کے اب جو روزانہ ہی ایک مقام پہ نظر آ رہا ہے تو پروفیشنل لازم سی بات ہے اس کو دھتکارنے میں حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں جو حج کر کے آتے ہیں حاجی لکھ لیتے ہیں زیادہ حج کریں تو الہاج لکھ لیتے ہیں تو یہ کوئی زیادہ والے الحاظ نہیں ہوتے یاد رکھے عربی میں الحاظ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو اس کو حاجی کہتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مقیت نہیں ہے اور اگر کوئی شخص واقعی ریاکارانہ طور پہ لکھے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ میری تعظیم کرنا شروع کر دیں تو یہ قابل مذمت ہے بہترین قابل مذمت ہے اور اگر خود ہی لوگ حاجی کہنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ لکھیں تو بہتر ہے فخر و تکبر میں کیا فرق ہے اس میں فرق بس اتنا ہے کہ تکبر میں انسان اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو کم طور حقیر تصور کرتا ہے اور فخر کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے سامنے والے کی حقارت کوئی مقصود نہیں ہوتی صحیح یہ فخر ہے قابل مذمت ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام راشد بول رہا ہوں لاہور سے جی راشد صاحب جی بھائی پوچھنا یہ ہے کہ تکبر اور رہا کاری اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کی کس طریقے سے وضاحت پتہ لگے کہ میں تکبر کر رہا ہوں یا ریا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ذرا پلیز بتائیں ذرا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں سب سب کو ہیں ہماری طرف سے اسلام علیکم وعلیکم السلام بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب ٹاپک کے حوالے سے اگر ہم آتے ہیں بات کرتے ہیں تو تکبر کی ریائی زیبا ہے صرف اللہ کو اور تکبر جب انسان کر رہا ہے تو اس عمل جو اللہ کو صرف زیبا ہے یعنی یہ دیکھنے میں تو بہت ہی بہت ہی خطرناک چیز نظر آ رہی ہے کیسے اس سے جان چھڑائی جائے گی تکبر سے جان چھڑانے کے لیے توازوں کو اختیار کیا جائے آجزی کو انتصاری کو یعنی اپنے آپ کو حقیر اور کمتر پیش کرنا خاص کر یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے غریب مفلس کمزور شخص اور ایک ہوتا ہے امیر صاحب منصب طاقتور شخص تو بابا ان فرماتے ہیں کہ تکبر ز فرق نکوس گداگر توازو کنت کھوئے ہو sí. تکبر <تقبول> جو ہے وہ برا سے سر فروزہ نکوس توازو آج انکساری یہ بادشاہوں سے بڑے لوگوں سے اچھی لگتی ہے فقیر اگر توازو کرتا ہے یہ تو اس کا پیشہ ہے تو ایک ادنا شخص آجز شخص آجزی کرے یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ ایک شخص صاحب منصب ہو لیکن وہ ایسے رویے سے پیش آئے لوگوں سے کہ یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی بہت بڑے منصب کا مالک ہے اس کی مثال نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہے کہ آپ کس قدر بلند مرتبے پہ فائز تھے دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے لیکن آج جب صحابہ اکرام سے ملاقات کرتے تھے تو ایسا رویہ نہیں ہوتا تھا ही. کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں رکھتے تھے یا سختی کرتے تھے یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے ही. بلکہ بڑی نرمی سے محبت سے ملن ساری سے پیش آتے تھے صحیح. ایک شامل کرتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون محمد فرقان بات کر رہا ہوں لاہور سے جی فرقان اگر کوئی شخص اپنی عبادات کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے کسی کے سامنے کہ بھئی میں یہ یہ وظائف کرتا ہوں ہم. یا میں نماز حاجت پڑھتا ہوں ہم. اس طرح سے ہے اس ہم. نیت کے ساتھ کہ دوسرا اس سے نصیحت حاصل کرے اور وہ بھی ان عبادات کو اختیار کرے ہم. تو کیا جو بیان کرنے والا ہے وہ تقبر کر رہا ہے کہ میں یہ یہ اتنی اتنی عبادت کرتا ہوں یا وہ نصیحت اور دعوت کے زمرے میں آئے گا صحیح آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا صاحب ایک سوال بڑا اہم یہاں پر اٹھتا ہے ہر شخص ایک وزٹنگ کارڈ رکھتا ہے اس پر جناب وہ بڑے عہدے لکھے ہوئے ہیں اور پیر فلاں اور پیر فلاں مطلب پیر باقاعدہ خود اپنے وزٹنگ کارڈ پر لکھا ہوا ہے اور فون بھی کریں گے تو کہیں گے میں فلاں پیر فلاں بات کر رہا ہوں فلاں کا مطلب یہ تکبر میں آئے گا وزٹنگ کارڈ پر باقاعدہ اپنی تمام ڈگریاں لکھ دینا اور جب کسی زمانے میں کہیں کے کہ صدر رہے تھے تو وہ بھی لکھ دینا اور پیر لکھنا میں سابق صابقات جی. اور خود خود جو ہے وہ خود پیر لکھنا اپنے وزٹنگ کارڈ پر یہ کیسی یہ تکبر کی علامت ہے جی یہ تکبر تو نہیں فخر کی علامت اس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ تکبر میں تو سامنے والے کو حقیر جاننا ہوتا ہے صحیح. اور فخر میں اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرنا یا تمنا رکھنا کہ میرے بڑے الفابات کے ساتھ تذکرہ کیا جائے آپ کی سازمائش میں بہت ہی مختلفہ ہوتے ہوں گے جی. آپ کو بڑا اچھا تجربہ ہوگا اس کا <laughs> لیکن باہر <بہت laughs> اکثر نکل جاتا ہوں میں <laughs> مبالکے سے پرہیز کرتا ہوں <laughs> بہت اچھی بات ہے اور ایسے ہی ہونا بھی چاہیے صحیح. تو یہاں پر دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ جو خود اس طرح کروا رہا ہے اس کا اس وہ اپنی ذاتی محاسبہ خود کرے اور ایک ہے کہ ہم دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں تو ہمیں رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس میں بدگمانی کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس میں ہمارے سوچ کا فرق ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اس کی نیت قلب پر مطلع نہیں ہے ہاں ضرور جیسے یہ ہم سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص اپنا ذاتی محاسبہ کرے کہ میں کیوں اتنے القابات کے ساتھ اپنے آپ کو نمایاں کروانا چاہ رہا ہوں کیا مقصد ہے کیا بیٹھے ہوئے جو اسٹیج پہ مزید لوگ ہیں سب کو میں حفیظ و کمتر ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں سب سے برتن یا حجیر و کمتر ہے اگر اس قسم کی کوئی فاسد خواہش ہے قابل مذمت مطلب پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نام ایک آدمی کا ہے یا نہیں اتنے نام لمبا نام ایک کون شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں عمران لاہور سے بات کر رہا ہوں جی عمران صاحب اللہ کا کرم ہے اور یہ میری طرف سے رمضان مبارک ہو آپ کو آپ کو بھی رمضان جتنے بھی لوگ ہیں سب کو رمضان مبارک ہو کی جتنے بھی ٹیم ہیں ان کی بہت شکریہ فرمائی سر میرے چھوٹا سا ایک ہے Hmm. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی نماز پڑھنے لگتا ہوں یا میں کوئی عبادت کرنے لگتا ہوں تو میرے اندر جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور سم ٹائم کوئی ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں مسجد سے واپس آ گیا ہوں hmm. اس میں ایک عجیب سا ڈر اور ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے hmm. تو مجھے یہ کافی لوگوں سے میں پوچھ چکا ہوں لیکن مجھے اس کا کوئی رسپانس نہیں ملے گا اچھا رسپانس نہیں ملے گا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 اختر حسین قریشی صاحب لاہور سے تشریف لائے ہماری خصوصی دعوت پر اور آپ میں سے بہت کم لوگ ایسے جانتے ہوں گے کہ اختر قریشی صاحب جب بہت چھوٹے سے تھے تو انہوں نے ایک ترانہ پڑھا تھا بچوں کا میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے اور وہ بہت مشہور ہوا اور اختر قریشی صاحب پھر مطلب بچپن میں ہی اس شعبے میں آگئے گئے نعت میں اپنی آواز کو اپنے تمام فن کو اس طرف جو ہے وقف کر دیا اور آپ نے ہم نے سب نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے اور ابھی جس طرح انہوں نے ناک پڑی تو سب کو مطلب سب پر ایک کیفیت تھی میں چاہتا ہوں گرش اب اسی طرح سے کیفیت اور مجھے انیس بند ہے اس لیے تجھے مانس دا رے رے مسفا دے اس لیے تجھے کوئر کچھ نہیں ہوئلہ کچھ کچھ نہیں ہو میرا بچوں میں رے نہیں ہے اور ہےکوش بھی نہیں ہے میں نے گہنا جو کچھ نہیں ہے میں نے کہنا جو jab chira atare bibi Oh, oh, oh. جا ہے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم, علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام میں آپ کی بہت زیادہ فین ہوں آپ کی اور مفتی کی بھی بہت شکریہ مجھے بہت بہت خوشی ہے میری کال میں ہمیں بھی خوشی ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شیف اس سے میں یہ قسم کھائے کہ جب تک میرا لون ادا نہیں ہو جاتا میں کوئی سوٹ نہیں بناؤں گا تو وہ قسم آیا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور اگر ہو گئی تو پھر اس کا کیا حل ہے ٹھیک ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نقشے نالین پاس ملتے ہیں ان پر اکثر ایک شیر لکھا ہوتا ہے جو سر سے رکھنے کو مل جائے نالے نالین پاس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں حضرت وسلم کا اتنی گرامی آ رہا ہے نانا کہ عظیم نقش ہے لیکن نام بھی تو عظیم ہے ایک اس کا پوچھنا ہے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ نام ہے تو یہ نش نالے میں پاک ہے نا اس سے حضرت تعالیٰ علیہ وسلم کا اس میں آ رہا ہے اور مجھے تفریح بھی یہ پوچھنی تھی کہ سورہ کاف کی تصویر میں حضرت موسر اور حضرت خزر علیہ السلام کا ذکر ہے ان کے سکر کا جی جی ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا شہری ٹائم میں شہری کا ٹائم ہے ہم بھی شہری کریں گے آپ بھی جو شہری کرنا چاہ رہے ہیں وہ شہری کریں اور جہاں قدر ہو چکی ہے وہ نماز ادا کر لیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں جلدی جلدی کام نپٹائیے ہم بھی جلدی جلدی لوٹ رہے ہیں شامدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صافی کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ سے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بھائی جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں دوست سر میں اسلام آباد سے فہد بات کر رہا ہوں جی فہاد کیا کہیے گا میں اکمل بھائی سے بات کریے گا جی جی کیجیے السلام علیکم اکمل بھائی وعلیکم السلام اکمل بھائی ماشاء سے آپ لوگوں کا پروگرام آپ لوگوں کی جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ آپ کو جدائے خیر ہے بہت اچھا آپ کا پروگرام زیادہ ہے تسلیم بھائی کا جو اپنا تراوی کا پروگرام تھا وہ بہت اچھا تھا اس کے اوپر ایک میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں گا تسلیم بھائی آپ کی اور اکمل بھائی کی اجازت ہوگی جی جی بسم اللہ اس دوستی کا انداز کچھ ایسا ہے اس دوستی کا انداز کچھ ایسا ہے کیا بتائیں یہ ہے कहता کہتا ہے کہ آپ چاند جیسے ہیں سچ تو یہ کہ چاند آپ جیسا ہے واہ واہ کس کے لیے شیئر کہا ہے آپ نے آپ کے لیے اور اکمل بھائی کے لیے اچھا مطلب یہ ہماری دوستی کے لیے کہا ہے جی بہت آپ نے مجھ پر مجھ پر احسان کو مجھ پر احسان کیا بھائی آپ نے کہ مجھے ان کا دوست کہا اور اللہ کرے یہ دوستی جو ہے نا وہاں آخرت میں بھی کام آئے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب سرکار کے جھنڈے تلے ہم سرے ہم سب ایک ہوں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ اللہ نے چاہتا تو انشاءاللہ بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میرا خیال ہے میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے جی بہت سے سب کچھ سوالات جنا جی بھائی, بھائی نے کہا کہ یہ مسجد کے ساتھ جڑے ہیں وہ بینک کو کرائے پر دیا ہوا ہے تو بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کی آمدنی درست نہیں ہے لیکن بینک کی جو کچھ آمدنی ہوتی ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہم اس کو سودی نہیں کہہ سکتے ہیں اس میں لوگ بھی اپنا پیسہ جمع کراتے ہیں بلز وغیرہ بھی جمع ہوتے ہیں لہٰذا شران اس کی رعایت ہوگی ورنہ تو پورے جتنے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں سب کو اسٹیٹ بینک سے تنخواہ جاری ہوتی ہے اگر بینک میں رکھا ہوا تمام پیسہ سودی ہی ہے رولنگ کی بنا پر کہ وہ سودی پیسے میں رولنگ اس کی رہتی ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے ہر گھر میں سود جا رہا ہے تو موجودہ دور کے اعتبار سے اس شرح رعایت سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہوگا اگر ہنڈریڈ پرسینٹ ہمیں پتہ چلے کہ یہ سود کا ہے تو کوئی حکم لگ سکتا ہے نکس روزی کے اندر اجازت ہوگی ایک بھی بہن،, بہن نے کہا کہ وہ شوہر نے غصے میں ایسی مزاق چل رہا تھا تو کہا جا میری جان چھوڑ تو کیا اس سے کوئی نکاح سے فرق تو نہیں پڑا हم. تو جس سے میں نے وضاحت کر دی شوہر خود کہہ رہے ہیں کہ میری نیت تیراکی نہیں تھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا صحیح. یہ پوچھا کہ عبادت بڑھا کر باضوقت پیش کی جاتی ہے نیت ترغیب کے لیے تو کیا اس کا حکم ہوگا وہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر اس میں ریاکاری کا قسط بالکل بھی نہ ہو تو پھر اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہوتا صحیح بھائی کہتے ہیں عبادت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے بعض اوقات وہ غالبا بنوائی کہ ریا کا اندیشہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے پھر شیطانی وسط سے ہوتے ہیں فضل بن ایاض رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ لوگوں کے ڈر کی بنا پر عبادت چھوڑ دینا یہ بھی ایک ریاکاری ہے اور ہمت کرتے رہیں اور پڑھتے رہیے بہن نے کہا کہ اگر کسی نے یہ قسم خالی تھی کہ قرضہ جب تک نہیں اترے گا نیا لباس نہیں بناؤں گا اب اگر وہ لباس بناتے ہیں کیا قسم ٹوٹے گی تو جی ہاں یہ قسم ہو گئی اور وہ نیا لباس بنا لیں صحیح. اس قسم کی قسم کو قسم کی قسم کو توڑ دینا چاہیے اور کفارا اس کا ادا کر دیجئے چاہیے آخری یہ نقش نالے پاک کے بارے میں تھا کہ اس میں نام حضور اقدس لکھا ہوتا ہے اس کے شدید حکم کیا ہے تو دیکھیں یہ اس کے اوپر علماء نے کافی کلام کیا ہے اور اس کا جواز ثابت کیا ہے صحیح. لیکن چونکہ عوام الناس شدید بدگمانی میں مبتلا ہوتی ہے اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ پھر وہ بعض اوقات بے کے مرتکب ہو جاتے ہیں اس سے کلام کرنے کی بنا پر اسے چھاپنے والوں سے گزارش ہے اس کو بالکل سادہ رکھیں اس پہ کسی قسم کی تحریر نہیں ہونی چاہیے موفی صاحب تکبر سے بچنے کے لیے کیا, کیا جائے میں نے اس نا کہ تواز اختیار کی جائے تو اس میں کچھ چیزیں احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہوتی ہیں مثلا ملاقات میں سلام دعا میں پہل کرنا یہ تکبر کو ختم کرتا ہے کیونکہ متقبر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ سلام کریں پہل کرنے سے وہ سوچ وہ احساس مٹ جاتا ہے پھر اسی طرح بعض جگہ پہ حادث میں یوں بھی آیا ہے کہ متقبر شخص کی علامت ہے کہ وہ ٹیک لگا کے کھاتا ہے ایک ہاتھ سے روٹی توڑتا ہے تو یہ اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے جو وعید ہیں متقبرین کے بارے میں مثال کے طور پر رائے کے دانے کے برابر کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اتنی سخت وعید ہے اور باقاعدہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے ہب ہب وہ بنائی ہی متقبرین کے لیے ہے کہ اس میں سارے مستقبل جمع ہوں گے پرانے حکیم میں پھر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ خواب کل جبارن عنی کہ جتنے بھی متقبر کرنے والے اور زدی شخص ہیں وہ نقصان میں ہیں صحیح کہ صحیح یہ وحید یہ حدیثیں اگر سامنے ہوں تقبر کرنے والوں کے ایک تو وہ لوگوں میں اپنا وقار گرا دیتا ہے صحیح پھر تکبر اجازی الخ زندہ لعنت لانت گرفتار کر شیطان کو بھی تکبر نے خوار کیا جس نے دنیا کے چپے چپے میں ہر سینٹی میٹر میں عبادت کی ہے لیکن دیکھیں تکبر کے سبب اس کا کیا حال ہوا سید. وہ راندہ درگاہ ہوا وہ اللہ تبارک تعالی کی رحمت سے دور ہوا مفتی صاحب کیا پیغام بلد بلد دا دا آج میں بہت ہی نفیس انداز سے مفتی صاحب نے راج فرمایا ایک حدیث بس میں عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ وسلم نے شاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے زیادہ والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو تو دین کے معاملے میں جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عبادت کر رہا ہے تو آج دن کی ساری پیدا ہوتی ہے دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے تو اس کو احساس نعمت بیدار ہوتا ہے ایک عمل تو یہ بھی اختیار کر لیں دوسرا ہم اس میں اور مزید یہ کر دیتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں کہ ہمیشہ اگر کبھی بھی تکبر بیدار ہونے لگے تو اپنے سے زیادہ باکمال آدمی کو دیکھ لیا جائے اور اس کے بارے میں سوچیں کہ میں اس کے مقابلے میں حقیر ہوں تو الحمد للہ پیدا ہوتی ہے صحیح صحیح یقیناً نازین آج ہم نے ریاکاری اور تکبر کے حوالے سے گفتگو کی اور حاصل یہی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں ایسی چیزوں سے بچنا ہے اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری عبادتیں اور ہمارے تمام اعمال ضائع کر دیتے ہیں غارت کرتے ہیں اس لیے ہمیں ان سے لازمی بچنا ہے تکبر کو اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے ریاکاری کو اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور آج ہم نے گفتگو کی احوال قلب کے حوالے سے اس کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے تکبر اور ریاکاری کاری کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ساری اعمال ساری عبادتوں کو سارے احوال کو غارت کر دیتی ہیں اور جس طرح مفتی علی کرام نے اس حوالے سے گفتگو کی ہمیشہ کوشش یہی کیجئے کہ سب مجھ سے بہت اچھے ہیں میں تو جو کچھ ہوں اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ہوں بس اگر یہ خیال رہے گا پازیٹو سوچ مثبت رہے گی اور منفی سوچ سے انسان جان چھڑاتا رہے گا تو یقینا یہ کیفیات جو ہے وہ آپ کے نزدیک آنے نہیں پائیں گی تکبر اور ریاکاری کا جذبہ آپ کے نزدیک آنے نہیں پائے گا آج کی سنہری بات ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے بہت زیادہ فلاں کو نظر ہو گئی مجھے نظر ہو گئی اس فلاں کو نظر ہو گئی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے آخر صلاح وسلام نے فرمایا العین حق یعنی نظر بد حق ہے اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ کہا جاتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کی سے ایک لہریں نکلتی ہیں وہ مرئی ہی لہریں اس میں ایموشنل انرجی شامل ہوتی ہے اور وہ ایک بجلی کی سرے سے کام کرتی ہیں اور وہ ایک لہریں انسان کے جسم میں انسان کے جسم کے مساموں کے ذریعے انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں وہ ایموشنل جو لہریں ہوتی ہیں جس میں ایموشنل انرجی ہوتی ہے پیراسائکولوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ ان میں منفی جذبات بھی ہوتے ہیں مثبت جذبات بھی ہوتے ہیں پازیٹو بھی ہوتے ہیں نیگیٹو بھی ہوتے ہیں تو پازیٹو جب انسان کسی کو لی دیکھتا ہے تو اچھے اثرات ڈالتا ہے اسی لیے ہر ایک کا دیکھنا نظر نہیں لگاتا ہے اور بہت سے لوگ جب حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں اور شک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ غیر مری لہریں انسان کی آنکھوں سے نکلتی ہیں اور اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس کے اثرات بھی پھر بد ہی ہوا کرتے ہیں برے ہی ہوا کرتے ہیں نظر بد کے لیے آکال سلاط السلام نے یہ بات جو آج ہمیں میڈیکل سائنس بتا رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے آج سے کم و بیش چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دی تھی کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے میں تینوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں آپ تشریف لائے الحاظ اختر حسین قریشی ان اللہ ایک آفر فرمائش آئی تھی پنجابی نات کی وہ پوری انشاءاللہ کریں گے آخر میں کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل پر آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجئے تسلیمات لائے لائک <صفر> سو <سدال> <سدال> and سونے چنگیا کے مندیاں رکھ سویا لگیاں ن رکی سویا پردہ جایا چپائی رکھی سونے چنگیا کم دیا پائی رکھی سویا, سویا, سویا لگیا چڑی ہوئی گڈی نڑائی رکھی